بسم اللہ الرحمن الرحیم باونواں مکتوب گفتار اور رفتار کے بیان میں میرے بھائی شمس الدین تم کو اللہ اپنے علم و معرفت سے مشرف کرے جانو کہ سارے علماء نے گفتگو اور نط کو اصل ٹھہرایا ہے اور رفت یعنی روش کی بنیاد گفتگو پر قائم کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ پہلی چیز گفت ہے اس کے بعد رفت ہے اور رفت کو اس کا فرزند قرار دیا ہے جب تک گفت صحیح نہ ہو رفت صحیح نہیں ہو سکتی ان لوگوں نے جو علم حاصل کیا کان اور زبان کے راستے سے حاصل کیا ہے اور حقیقت والوں نے جو علم سیکھا وہ الہام کے ذریعے سیکھا ہے خواجہ جنید رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا حدت قلبی من ربی میں میرے دل نے میرے رب کی بات مجھ سے بتائی اور یہ اس وقت ہوگا جب اس شخص کے دل میں شریعت کے احکام جمع ہو گئے ہوں اور یہ دولت شریعت کی روش پر چلنے کی برکت سے نصیب ہوتی ہے اور حقیقت والوں نے ایسا کہا ہے کہ علم گفتگو نہیں ہے علم دوسری چیز ہے اور گفتگو دوسری چیز ہے زبان کا علم کے ساتھ کوئی لگاؤ نہیں علم وہ یہ ہے جو دین کی کے راستے میں آدمی کے کام آئے اور علم کے ساتھ نت کی حیثیت مجاز کی حیثیت ہے علم میں صد کی صفت ہوتی ہے اور علم کا وجود سوائے عالم حقیقت کے اور کہیں نہیں ہوتا اور زبان کی حکومت حرفوں پر ہے اور حرف ختم ہونے والی چیز ہے اور علم دل سے نکلتا ہے اور دل کے لیے فنا نہیں ہے اس کا تعلق عالم حقیقت سے ہے اور ہر شخص کو خدا علم نہیں دیتا مگر گویائی سے کسی کو محروم نہیں رکھتا زبان کی نعمت ہر شخص کو دی ہے پرندے بھی زبان رکھتے ہیں مگر دل نہیں رکھتے چوں ان کے پاس دل نہیں ہے اس لیے علم بھی نہیں ہے اگر کسی چڑیا کو کسی کا نام سکھایا جائے تو سیکھ جائے گی مگر فرق نہیں کر سکتی اگر موسا اور عیسیٰ کا نام کسی چڑیا کو سکھایا جائے تو سیکھ لے گی یہیں سے خواجہ واسطی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سبھی آسمان والوں میں تسبیح و تحلیل ہے مگر دل نہیں ہے دل وہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے سوا کسی کو نہیں دیا گیا علم کا کام یہ ہے کہ اختیارات اور خواہش نفسانی کی طرف تم کو بھٹکنے نہ دے اور تم کو خدا کا راستہ دکھائے اور راہبر بنے لیکن وہ علم جو شہوات نفسانی اور خواہشات نفسانی کی طرف تم کو لے جائے اور ظالموں اور گمراہوں کے پاس پہنچانے کا ذریعہ ہو اس کا نام علم نہیں ہے بلکہ وہ گمراہوں کا جال ہے علم وہ ہے جو تم کو صدارت کی مسنت سے اٹھا کر پینتی بٹھا دے اور گفتگو کرنے سے زبان گونگی کر دے اور تم کو لڑائی جھگڑوں سے چھڑا دے نہ وہ کے سرداری کی پگڑی تمہارے سر پر باندھے اور تکبر و غرور کا پٹکا تمہاری کمر پر قس دے علم وہ ہے جو تمہاری زلط اور رسوائی کا آئینہ لاکر تمہارے سامنے رکھ دے اگر کوئی مسلمان تمہارے سامنے آ جائے تو اس سے اپنا دامن سمیٹ لو اور کہو جناب کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا کپڑا ناپاک ہو جائے ایک پیر اپنے مریدوں کے ساتھ راستہ چل رہے تھے چند کتے ان کے سامنے آ گئے ان کو دیکھ کر مریدوں نے اپنے دامن اٹھا لیے پیر صاحب نے بھی اپنا دامن کھینچ لیا پیر صاحب نے مریدوں سے پوچھا کہ دامن اٹھانے سے تمہارا مقصد کیا تھا ان لوگوں نے کہا کہ کہیں ہمارے کپڑے گندے نہ ہو جائیں اور نماز کے قابل نہ رہیں انہوں نے فرمایا میری غرض یہ تھی کہ کہیں میرے میرا میرے دامن سے وہ کتا ناپاک نہ ہو جائے ان لوگوں نے اپنے کو ایسا ہی دیکھا ہے اور سمجھا ہے تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ اگر کسی مسلمان کو راستہ چلتے دیکھو تو خود دور ہٹ کر اس کے لیے راستہ چھوڑ دو جس طرح کفار مسلمان سے کرتے ہیں جب اپنی ہی اپنی بے عزتی اور رسوائی تم کو گوارا کرو گے تم گوارا کرو گے تو عزت کا تاج تمہیں پہنایا جائے گا خواجہ جنون مصری رحمت اللہ علیہ مریدوں کے ساتھ عقل مندوں کی محفل میں گئے آپ نے فرمایا مجھ سے سوال کیجئے ان لوگوں نے آپ سے پوچھا سب سے زیادہ عقل مند کون ہے آپ نے فرمایا میں ہوں پھر دوسرا سوال کیا سب سے زیادہ احمق اور جاہل کون ہے آپ نے کہا وہ بھی میں ہی ہوں ان لوگوں نے کہا اس بات کا مطلب بیان فرمائیے آپ نے کہا سب سے زیادہ اپنے ایپ کا جاننے والا میں ہوں لہٰذا عقلمند ہوں اور دوسروں کے ایپ کو بالکل نہ جاننے والا بھی میں ہی ہوں اس لیے جاہل ہوں خدا کے راستے کے جاننے والوں نے جو تلوار چلائی ہے وہ اپنی ہی گردن پر چلائی ہے اس زمانے میں روش اور علم کے دعوے کے باوجود دوسروں کے سر پر تلوار مارتے ہیں اس لیے اس کا کوئی پھل نہیں پاتے اور عالموں کا دوسرا گروہ وہ ہے جس کے دل میں خدا کا ڈر لگا رہتا ہے و ان نما یکش اللہ من عبیدہ علماء خدا کے بندوں میں سے جن کو خدا کا ڈر ہے وہ علماء ہیں ظاہر ہوا کہ علم خدا کی خشیت کے صدف کا موتی ہے جب کہ خشیت کے سیپ میں تم کو موتی نہ ملے تو سمجھ لو کہ اس کے سینے کے دریا میں علم کا گوہر نہیں خشیت کے یہ معنی ہیں کہ اپنے نفس کی خواہش پر نہ چلے اگر تمہارے راستے میں کوئی چونٹی آتی ہو تو ضروری ہے کہ تم اس کے لیے راستہ چھوڑ دو اور اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالو جن حضرات نے دو حرف پڑھ لیے یا ان کی کل کائنات صرف دو روپے ہے یا اس پر غرہ ہے کہ دین کے راستے میں چند قدم چلے ہیں وہ بھی مشکل سے تو ان کا یہ حال ہے کہ سارے شہر میں کسی کو اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ آنکھ ملا کر اس سے باتیں کریں حالانکہ اتنا شعور بھی نہیں کہ مجلسوں میں کس طرح بیٹھا جاتا ہے سر پر علم اور کاندھے پر مسلح رکھے ہوئے ہیں اور شیخی کے مارے جہان میں سماتے ہی نہیں بزرگوں نے کہا ہے کہ جہاں علما کے علم کی سرحد کی انتہا ہوتی ہے مرید کی ارادت کی وہاں سے ابتدا ہوتی ہے ارادت جب جلوہ دکھاتی ہے تو مرید پہلی خلط پہنتے ہیں پہنتے ہی خود ہی خودی سے باہر نکل آتا ہے اور دوسری خلط وہ ہے کہ اس وقت جن جن چیزوں کو جمال حق کی صورت میں دیکھتا تھا اب ان کو بد صورت اب بری شکل میں دیکھے گا بہت سنبھل سنبھل کر سے چلے گا اور آخر میں یہ ہوگا کہ ارادت کا شعلہ اس کی ہر چیز کو جلا دے گا اس کے بعد قبر کے عالم میں پہنچ پھنس جاتا ہے اور یہ اس طرح ہوتا ہے کہ کہیں کہیں اس کو روشنی نظر آنے لگتی ہے اس کی باتوں سے لوگ حیران رہ جاتے ہیں کیونکہ دوسرے لوگوں کی باتوں سے اس کی باتیں ملتی نہیں وہ سمجھنے لگتا ہے کہ اب ہم ایک ایسے مقام پر پہنچ گئے ہیں جہاں کوئی نہیں پہنچتا ہے تو یہیں ڈیرا ڈال دیتا ہے چرب زمان زبانی اور دل لبھانے والی باتیں شروع کر دیتا ہے مگر یہ سب نفس کا فریب ہوتا ہے وہاں پر پیر کی ضرورت ہے تاکہ اس پیچدار مقام سے اس کو باہر نکال سکے اور ٹھہراؤ سے حرکت میں لائے کیونکہ اس روشنی میں تاریکی سے کہیں زیادہ پردے ہیں یہیں سے کہا گیا ہے کہ عارف کی گویائی اور قلم اور آنکھیں نہیں ہوتیں کہ لوگوں کی طرف دیکھے یا گفتگو کرے اور اسی بات کی پیروی کرتا ہے حضرت نبی الامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بظاہر پڑھے لکھے نہ تھے ماںق و انلوا انہ یوں یوں ہے اپنی خواہش سے نہیں بولتے مگر وہی جو خدا کی طرف سے وہی نازل ہوتی ہے اور اسی جگہ سے ہے کہ مریدوں کی گتھی عالموں سے نہیں سلجھ سکتی کیونکہ علما مذہب والے لوگ ہیں اور مرید کا سوال مذہب کا نہیں بلکہ مشرب کا ہے مرید کی پیروی عالم سے جوڑ نہیں کھاتی کیونکہ عالم کا فتویٰ ظاہر شریعت پر ہوا کرتا ہے اور مرید کا تعلق اس سے ہے جو کچھ اسے پیش آیا کرتا ہے مرید نے اپنے مر مٹنے پر کمر باندھی ہے اور عالم جننا جتنا بھر بھی جانتا ہے اس سے اپنی نجات کا خواہاں ہے عالموں کو بٹورنے کی فکر ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ سروں سے بچا کھچا جو کچھ دوسروں سے جو بچا کھچا جو کچھ رہ گیا ہے اپنے سینے میں جمع کر لے اور اگلوں کا سارا علم اس کو حاصل ہو جائے اور مرید چاہتا ہے کہ وہ سب کچھ پھینک دے اور برباد کر دے جو کچھ جانتا ہے اس کی خواہش ہے کہ نہ جانے اور جو کچھ اس کے پاس ہے چاہتا ہے کہ اس کو نہ رکھے اور دامن جھاڑ کر باہر نکل آئے یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں ان کا آپس میں کسی طرح میل جول ممکن نہیں اس مکتوب کو بار بار غور سے پڑھو اور اچھی طرح سمجھو اس میں بڑے بڑے فائدے ہیں ناپاک پانی کا ایک قطرہ کسی زندہ پوس تک کیوں کر پہنچ سکتا ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ وہ میں ہی ہوں یا وہ میرے جیسا ہے ہم لوگ جو آدمی کہے جاتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے لڑکے ہیں مصیبت کے دن پیدا ہوئے جو بچہ بلا و مصیبت میں پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں پہلی آواز رونے دھونے اور نوحہ کی پڑتی ہے ان حادثات کی جس کو خبر ہو اس کا پتہ یقینی پانی جس اس کا پتا یقینی پانی ہو کر بہ جائے گا اور چاہے گا کہ وہ دنیا سے مٹ جائے اور یہ عالم وجود اس کی ذات سے پاک ہو جائے وہ اگلے لوگ جو اس دنیا میں آ کر رہے اور آخرت کے عالم میں اب آرام کر رہے ہیں اگرچہ انہوں نے ہمیشہ رہنے والے مدارج پائے کوئی ولی کوئی نبی اور کوئی صدیق کے لقب سے مشرف ہوا ان لوگوں کی تمنا رہی کہ وہ لوگ جو اب تک عرصہ وجود میں نہیں آئے اور پیدا نہیں ہوئے ہیں کاش ہم بھی انہی کی طرح دنیا میں نہ آتے تم نے بھی تو آخر سنا ہوگا کہ وہ سلطان الانبیاء تاج الاصفیہ جن کے فرق مبارک پر للا کا خلقت خلق خلقط خلق الافلاق اگر تو نہ ہوتا تو میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا کا تاج تھا انہوں نے کیا فرمایا یا لیت رب محمد لم يخلق محمد اے کاش محمد کا خدا محمد کو پیدا نہ کرتا اور حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ اس عظمت اور رفت کے باوجود جیسا کہ تم نے سنا ہے لو کانا بعدی نبی لکانا عمر اگر میرے بعد کوئی پیغمبر ہوتا تو یقینی عمر ہی ہوتے آپ کہیں جا رہے تھے ہاتھ میں ایک گھاس کی پت پتی اٹھائی اور کہا یا لیتنی کنتہادا اے کاش عمر یہ گھانس کی پتی ہوتا اور عمران بر حسین رضی اللہ عنہ ایک کوڑے کی طرف جا رہے تھے آپ نے دیکھا کہ ہوا کا جھونکا اس کے اجزاء کو منتشر کر رہا ہے آپ نے کہا یا لیتنی کنتہادا اے کاش میں یہی کڑا کرکٹ ہوتا والسلام